آج بدھ کا دن پانچ ستمبر اور سال 2018 اٹھارہ ہے میں وکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوش اردو کی آزمائشی نشریات آج کے نشریات میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین بلوچ سب سے پہلے خبروں کا خلاصہ بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے نامالو مقام سے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرماچاروں نے ضلع کیچ کے کی علاقے تمف میں اسپتال پر قائم فورسز کی چوکی پر راکٹوں اور خود کار ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے اور فورسز کو جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری کیچ کے کی علاقے پیدراک میں پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر چھاپہ مار کر چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کرتے ہوئے ایک نوجوان شخص ناصر ولد ساحل سکن بصول قہن پیدار کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا عسکری قوتوں کی حمایت سے وجود میں آنے والی حکومت کی جانب سے بلوچستان میں صحت اور تعلیم کے شعبے میں ایمرجنسی کے نفاظ کا اعلان محض دھوکہ اور ڈھونگے بی ایس او آزاد تحریک انصاف کے عارف الو، الوی پاکستان کے تیرھویں صدر منتخب ہو گئے ہیں عہدے صدارت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف الوی مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن کے درمیان مقابلہ تھا تاہم تحریک انصاف کے عارف الوی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے ہیں سندھ و دیش لیبریشن آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے سکر اور بریا روڈ نوشیر و فیروز میں ریلوے ٹریکس پر ہونے والے بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے سندھ کی مکمل آزادی تک اپنی جد و جہد جاری رکھنے کا عزم کیا ہے کلات اور تمب میں پاکستانی سیکورٹی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے خواتین اور بچوں پر تشدد کر کے گھروں میں لوٹ مار کی ہے بلوچستان کے دو, دو مختلف علاقوں سے فورسز کے ہافتوں لاپتہ ہونے والے چھ افراد بازیاب ہو گئے ہیں جن میں سے پانچ افراد داد محمد ولد حیبت وحید ولد علی محمد حیات خان ولد دادل بابل خان ولد داد محمد سلیم ولد حکیم کا تعلق وادی مشکے اور محمد ہارون ولد سفر خان چنال کا تعلق دال بندن کے علاقے یوننگ کونسل عامری پتکوک سے ہے بلوچستان میں مختلف واقعات میں چار افراد جان بحق اور دو زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق کولپور کے قریب کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص جان بحق اور ایک زخمی ہو گیا ہے ایک اور واقعے میں دال بندر میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک مزدور جان بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا ہے دوسری طرف ڈیرہ بگٹی کے سرحدی علاقے زامران میں خاندانی دشمنی کی بنا پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جان بحق ہو گئے ہیں پاکستان کے شمال مغربی علاقے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ کے مختلف واقعات میں خاتون سمیت پانچ افراد قتل کر دیے گئے ہیں جن میں تین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے واضح رہے یہ علاقے پچھلے سولہ سالوں سے شورش زدہ ہیں بلوچستان کے ضلع ڈیر بگٹی اور مستو میں فرنٹیر کور کی کاروائیوں میں بڑی تعداد میں گول بارود برابر کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے تاہم اعضا ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے بلوچستان کی مادنیاں سے مالا مال مگر پسماندہ علاقہ چاغی میں ہیپاٹائٹس اے اور بی وبائی شکل اختیار کر گئے ہیں سی ایم پروگرام فار ہیپاٹائٹس پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال چاغی میں ابھی تک چار سو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور دواؤں کی کمی کا سامنا بھی ہے جاپان میں پچیس سال کے عرصے میں آنے والے سب سے شدید طوفان کے بعض نو افراد ہلاک اور تین سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ طوفان سے ملک کا جنوبی حصہ بری طرح متاثر ہوا ہے نیٹو حکام کے مطابق مشرقی افغانستان میں پیش آنے والے ایک واقعے میں افغان فورسز کی وردی میں ملبوس شخص کی فائرنگ سے ایک امریکی فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے دوسری طرف افغان صوبے پختیکا میں افغان فورسز کے ساتھ جھڑپ میں اکیس طالبان ہلاک ہو گئے ہیں اب سنیے خبریں تفصیل کے ساتھ ریڈیو زورمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مستوں کے علاقوں دل بند کابو اسپلنجی ناگا اور دیگر علاقوں میں آپریشن سے واپسی پر پاکستانی فورسز نے کلات کے علاقے کوہک میں بھی عام آبادی پر دھاوا بول دیا ہے دوران آپریشن فورسز نے گھروں میں موجود تمام اشیاء کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں سمیت دیگر افراد کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے واضح رہے ضلع کلات اور مستنگ سے متصل علاقوں میں گزشتہ سات روز سے چلنے والی آپریشن کے دوران گراپ روبدار اور دلبند کے علاقوں سے 18 افراد کو فورسز نے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جبکہ آپریشن میں زمینی فوج کی بڑی تعداد حصہ لے رہی تھی جنہیں گنچپ ہیلی کاپٹروں کی فضائی کمک بھی حاصل تھی دوسری طرف تمپ میں بھی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے تمپ کے علاقے کوہاڑ میں حاجی رحمداد کے گھر پر چھاپہ مارا ہے علاقہ مکینوں کے مطابق فورسز نے گھر کی چادر چار دیواری کی تقدس کو پامال کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گھروں میں موجود قیمتی سامان کو بھی لوٹ لیا ہے سندھ دیش ریولیوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پنجابی سامراج ایک طرف سندھ کی جغرافیائی سیاسی ثقافتی معاشی اور نفسیاتی ناکہ بندی کر کے سندھیوں کا معاشی قتل عام اور نسل کشی کر رہی ہے تو دوسری جانب مقبوض سندھ میں بڑے پیمانے پر اپنی پنجابی اور دوسری غیر سندھیوں کی آباد کر کے سندھی قوم کو اپنی ہی دھرتی پر اقلیت میں تبدیل کر رہی ہے پنجابی سامراج کی جس لوٹ مار اور قومی غلامی کے سبب وسائل سے مالا مال درتی سندھ کے باسی بھوک بدالی بے روزگاری اور معاشی تنگی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں پاکستان کی آرمی اور اس کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں سندھ کے معصوم سیاسی اور قوم پرست کارکنان کو اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں گھر والیاں ان کے بوڑھے باپ اور معصوم بچے در در کی ٹھوکریں کھانے اور آہوبکا کرنے پر مجبور ہیں سندھ ریولیوشنری آرمی سمجھتی ہے کہ یہ سندھیوں کی زندگی اور موت کی جنگ ہے جس کے لیے ہم قومی مزاحمت کو اپنا اولین تاریخی فرض سمجھتے ہیں سوڈو سندھی نے سکھر اور بیریا میں ریلوے ٹریکس پر بھی بم حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیرا بکٹی میں خفیہ اطلاع پہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے جہاں زیر زمین چھپائے گئے دھماکہ خیز مواد برامد کر کے قبضے میں لیا گیا ہے تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ڈیرہ بکٹی میں یہ کاروائی کہاں کی گئی ہے اور کتنا اصلہ برآمد کیا گیا ہے دوسری طرف ضلع مستق میں بھی فورسز نے دھماکہ خز مواد کی برآمدگی کا دعویٰ کیا ہے مستق میں ایف سی حکام کے مطابق کاروائی کل عدم تنظیم کے ٹھکانے پر کی گئی تھی کاروائی میں سات عدد دستی بم سات عدد پرائما کارڈ اور سات عدد ڈیٹونیٹر بھی برامد ہوئے ہیں واضح رہے فورسز نے مزید تفصیلات نہیں بتائی ہے کہ مستوں کے کس علاقے میں اور کس تنظیم کے ٹھکانے پر کارروائی کی گئی ہے تاہم فورسز کی جانب سے گزشتہ سات روز سے مستم کے مختلف علاقوں میں آپریشن کی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں گوادر سے لاپتہ آصف بلوچ کی پانچ سالہ بیٹی کا چیف جسٹس کے نام خط پیش کر رہی ہیں ریڈیو کے نمائندہ بانوک مہربانو بلوچ محترم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب سنا ہے آپ ملک میں انصاف کے عظیم پہرے دار ہیں آپ نے بانی پاکستان کے نقش قدم پر چلنے اور ملک میں امیر المومنین خلیف دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح انصاف کا نفاظ کھڑنے کی ٹھان لی ہے آپ نے حال ہی میں ایک تاریخی کام کرتے ہوئے کراچی کی ایک شاعرہ پر تحریک انصاف کے رکن اسمبلی کی جانب ایک عام شہری کو چار تھپڑ مارنے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے اس پر تیس لاکھ جرمانہ کر دیا یعنی اب ایک شہری کو تھپڑ مارنے پر سات لاکھ سے اوپر جرمانہ ہونا پڑتا ہے محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان مجھے معلوم نہیں کہ میری یہ دیمی آواز اور فریاد آپ تک پہنچے گی بھی یا نہیں مگر میں ضرور اتنا جانتی ہوں کہ اگر آپ تک میری یہ دیمی آواز پہنچی تو آپ ضرور میری شنوائی کریں گے محترم چیف جسٹس آف پاکستان میں ایک معصوم بلوچ بیٹی ہوں میری عمر پانچ سال سے زیادہ نہیں میرا تعلق بلوچ وارڈ گوادر نامی شہری سے ہے شاید آپ جناب نے گوادر کا نام سنا ہوگا میرے ابو کا نام آصف ولد اسلم ہے جو سی پیک کے شہر گوادر کا باسی ہے ابو آٹھ مارچ 2015 پندرہ کے دن جب گھر سے بازار گئے تاکہ میرے لیے کھلونے بسکٹ اور کتابیں و بستہ لے کر آئے اور گھر والوں کو سودا سلف خریدے مگر اس دن سے لے کر آج تک وہ دوبارہ واپس گھر نہیں لوٹے شاید مجھ سے جھوٹ بولا یا پھر وہ مجھ سے اوجل کیے گئے میں جب بھی گھر والوں سے پوچھتی ہوں کہ میرا بابا کب بازار سے واپس لوٹے گا تو گھر والے بھی مجھے مطمئن کرنے میں ناکام ہیں اور مجھ سے روز وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے گڑیا اور کھلونے لائیں گے مگر وہ تین سال گزرنے کے بعد بھی نہ لوٹ سکے میں روز شام کو ساحل سمندر سے ڈلتے ہوئے سورج کو دیکھتی ہوں تو مجھے بابا کی یاد ستانے لگتی ہے میں ایک معصوم بیٹی ہوں مگر میں چاہتی ہوں کہ دیگر سہیلیوں کی طرح محلے کے اسکول میں جاؤں مگر مجھے کون لے کر جائے گا میری خواہش ہے کہ دیگر سہیلیوں کی طرح محلے کے گلیوں میں گڑیا سے کھیلوں مگر کون مجھے گڑیا لا کر دے گا جناب چیف جسٹس آف پاکستان آپ انصاف کے تخت پر بیٹھے ہیں اور ملک میں آپ کے انصاف کے چرچے ہیں اسی لیے میں نے یہ خط آپ کے نام لکھا ہے شاید کہ یہ آپ تک پہنچ پائے اور آپ ضرور میرے بابا آصف اسلم کو مجھے لا کر دلوائیں گے میری منتظر نگاہیں میرے بابا کی راہ تکتی رہی ہیں شاران آصف بنتے آصف اسلم بلوچواٹ گوادر آج کی نشریات میں آپ سن رہے ہیں اتنا ہی کچھ یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات ہیں آج کی نشریات میں آپ سن رہے ہیں اتنا ہی کچھ یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات ہیں